اول کے جھنڈے پر نالین پاک صلی اللہ علیہ وسلم بنانا کیسا ہے اور کسی صاحب نے یہ بھی پوچھا میں سوچتا ہوں کہ آپس کی اگر تلفیوں سے بچا جائے تو میرا خیال ہے بہتر ہے اس میں اور جو ضروری مسائل کسی بھی شخص کو مدینہ کہہ کر پکارنا کیسا ہے اس کو مخاطب کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ مدینہ اس کا نام تو نہیں ہوگا بلکہ مدینہ کہہ کر اس کو مخاطب کیا جائے یہی شاید آپ پوچھ رہے ہوں گے توجہ دلانے کے لیے لفظ مدینہ کہنے میں تو حرج نہیں ربی الاول کے جھنڈے پر نالائن کا مسئلہ یہ ایک مرتبہ کراچی میں بہت چلا بلکہ ایک کرم فرما نے تو شریعت کوٹ میں اس کے خلاف پیٹیشن کر دی تھی یہ کسی کوٹ میں تو انہوں نے پھر اس کو مار کر کے کہا کہ اس کو شریعت کورٹ میں بھیج دیا جائے وہاں چلی گئی اب آئیے نالائن کی حیثیت کیا ہے اس کو سمجھ لیجئے کسی جھنڈے پر یا کتاب پر نالین کا نقشہ بنانے میں شرن کوئی حرج نہیں ایک تو یہ مسئلہ سمجھ لیجیے اچھا اب اس کی نوعیت کیا ہے دیکھیے صرف یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جو نالین پہنتے تھے اس کا نقشہ یہ ہے نہ یہ کہ بے ایم ہی جو نالین پہنی کے اس کو لا کر کتاب پر رکھ دیا جائے یہ مسئلہ تو نہیں ایک نقشہ ہے کہ اس طریقے سے حضور کی نالین تھی جو آپ استعمال کرتے تھے فتح رضویہ میں ایک جگہ خود آلہ حضرت امام اہل سنت نے اس کا جواز پیش کیا بلکہ میرے پاس کتب خانے میں فتح رزویہ رضویہ کی پانچویں جلد کتاب الکا کا ایک جز جو اعلی حضرت فاضل بریلوی کے زمانے میں چھپا اس وقت کا چھپا ہوا وہ ایک جز موجود ہے فتح رزویہ رضویہ کتاب الکاح میں پانچویں جلد میں ہے خود آلہ حضرت کے زمانے میں فتح رضویا کی پانچویں جلد کے اوپر والے صفحے پر نالین کا نقشہ بنا ہوا ہے تو اب میں سمجھتا ہوں جب آلہ حضرت کی تحقیق ہو گئی تو اس کو کیا کہتے ہیں سمجھ لینا چاہیے اب آئیے دیوبندی یا وہابی حضرات جو اس کے لیے منع کرتے ہیں تو اس کا بھی آپ سن لیجئے مولوی اشرف علی تھانوی صاحب نے خود نالین کی فضیلت پر ایک پوری کتاب لکھی جس کا نام ہے زادو سعید وہ اگر کسی صاحب کو چاہیے تو ہمارے کتب خانے سے اس کی فوٹو کاپی حاصل کر سکتے ہیں اور پرانے علماء نے بھی نالین کے فضائل اور مناقب پر کتابیں لکھی خود اشرف علی تھانوی صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا کہ کسی آدمی کے سر میں اگر درد ہو رہا ہے تو نالین شریف کا نقشہ بنا کر اگر سر میں باندھ دیا جائے تو اس کے سر کا درد ختم ہو جائے گا تو یہ کتاب عام طریقے سے مکتبہ البق ایک کراچی میں تھا انہوں نے بھی چھاپی اور اس کے بعد یہ بہت حسین اور جمیل کر کے تاج کمپنی نے بھی اس کو چھاپا ہے جو نالین کی فضیلت میں ہے اور یہ غالب العلماء دیوبند کو شاید یہ پتا نہیں کہ خود ان کے مولوی صاحب نے نالین کی فضیلت میں کتاب چھاپی ہے لیکن ہمارے پاس اس کی متنوع ہے جس کا جی چاہے دیکھ سکتا اور آلہ حضرت بھی اس کے جواز کے قائل ہیں بلکہ ایک پورا فتوا ایک آپ کے رسالے میں موجود ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ حضور کا نالین ایسا ہے یعنی یہ ایک تو یہ کہ جو استعمال ہو رہا نالین صرف یہ کہ حضور کے نالین کا نقشہ ایسا تھا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے چاہے وہ جھنڈے پر ہو چاہے وہ گھر میں لگا ہوا ہو اور ہمارے علماء تو اس میں اس کے و مناقب میں یہ بھی ہے کہ ہمارے گھر میں اگر نالین کا نقشہ لگا ہو تو وہ ہمارے لیے باعث برکت ہے بلکہ دعا کریں کہ ہم سب کے سب حضور کے نالین کے سائے میں رہیں ہمیشہ